مسلمانوں کو یہ حکم اور یہ تاکید فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور نسرانی حضرات جو کچھ بھی ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اصل احکام کو پسپن ڈالنے کے باوجود اپنے لیے کچھ آرزوئیں جمع کر رکھی ہیں اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جنت کے تنہا مستحق تو وہی ہیں اور کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا تو سے اللہ تعالیٰ نے آج ارشاد فرمایا وہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ لنگ مَنْ كَانَ اللہ منکانہ حدن کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی نہیں ہوگے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم نصرانی نہیں ہوگے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے اور زیادہ تر یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جب تک آدمی یہود کے اندر داخل نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکتا جنت میں بھی نہیں جا سکتا اور نسرانی یہ کہتے تھے کہ جب تک آدمی نصرانی یا عیسائی نہ ہو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر ان دونوں گروہوں کا آپس میں گٹجوڑ ہو گیا ہو مسلمانوں کے خلاف اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ بھائی جنت کے مستحق یا تو یہودیاں ہیں یا نسرانی ہے باقی مسلمان جو اسلام لانے والے ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں ہیں تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہودی یہ کہتے ہوں کہ یہودی ہونے کا بغیر اس جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا نسرانی کہتے ہو نصرانی ہوئے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور کسی خاص موقع پر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے گٹ جوڑ کے نتیجے میں دونوں نے مل کر یہ بات کہی ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا اب اللہ و مطالعہ ان کے اس بے بنیاد دعوے کی آگے تبدیل فرما رہے ہیں اور فرمایا تلک امانی جو یہ تو محض ان کی آرزویں ہیں اپنے دلوں میں آرزویں پکا رکھی ہیں کہ وہ جنت کے تنہا اقدار ہم ہیں قل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ ہاتھو برہان کوئی دلیل ان کن تم سادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو یعنی یہ جو تم نے کہا ہے کہ جنت میں سوائے یہودی اور نصرانی کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے کوئی عقلی دلیل کوئی نقلی دلیل کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا آیا ہو کہ جس نے یہ بات واضح کی ہو کہ ان دو گروہوں میں سے کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا کوئی ایسی دلیل لے کر آؤ ظاہر ہے کیسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اللہ تبارک ظاہر فرما رہے ہیں کہ در حقیقت ان کو جو گھمنڈ ہے وہ اپنے نسلی غرور کے اوپر ہے یہودیوں کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ ایک نسلی مذہب ہے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب علیہ و السلام کی اولاد صرف وہی اللہ کے چہیتے لاڈلے اور محبوب بیٹے ہیں اور باقی ساری دنیا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص کتنا ہی نیک ہو جائے کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے لیکن اگر وہ اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا اس نسل سے وابستہ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل نہیں کر سکتا اور جنت کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا اور نصرانی اگرچہ اس درجے میں اپنے مذہب کو نسلی مذہب نہیں قرار دیتے جس درجے میں یہودی قرار دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف بنی اسرائیلی کے اندر نبوت اور رسالت منحصر ہے اور اسی وجہ سے نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے کہ آپ بنو اسمرایلی میں مبوس ہوئے ہیں اور بنو اسماعیل کو حق نہیں پہنچتا کہ ان میں کوئی پیغمبر ہو یہ بات بھی درقیقت بالآخر نسلی گھمنڈ پر جا کر منتج ہوتی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ آگے اس گھمنڈ کو اور اس باطل دعوے کو جس کی بنا پر انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر اپنی فوقیت جتاتا ہے اس کی تردید کرتے ہیں بار تعالیٰ کہ محض یہ بات کہ کوئی شخص کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گیا ہے اور اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا ایک خاص مسلک یا مذہب کا نام پڑ گیا ہے تو محض اس بنا پر کوئی شخص اللہ تعالی کا مقرب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ کسی خاندان میں پیدا ہونا یا کسی خاص نسل سے وابستہ ہونا یہ تو غیر اختیاری معاملہ ہے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی خاندان سے وابستہ ہو یا کسی خاص نسل میں پیدا ہو اصل چیز تو انسان کے خود اپنے عقیدے اور عمل کی ہے جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کرے لہذا آگے اللہ سبار کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعوی کہ یہودی یا نصرانی کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یہ بالکل غلط بات ہے بلا کیوں نہیں جا سکتا من اسلم اب جہ وہ محسن جس شخص نے بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو دو چیزیں اللہ تعالی نے فرمائی کہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے آگے اپنا رخ جھکا دے اپنے آپ کو جھکا دے اور دوسرے نیک عمل کرنے والا ہو تو فلح اجر ایند ربی کہ اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا اور ایسے لوگوں کو کے بارے میں فرمایا کہ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمیر ہوں گے دو چیزیں بیان فرمائیں ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکا دے جھکانے کے معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کر لے اور اس بات پر اپنا یقین بھی پختہ کر لے زبان سے بھی اس کا اقرار کر دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالی کا بندہ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کروں اور اسی بندہ ہونے کے ناطے میرے ذمہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی بھی حکم آئے گا میں اس کی پابندی کروں گا یہ ہے مانا اسلم وضہ اللہ کہ اس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان قرار دے دیا اس کا اقرار کر لیا اس کا اعتراف کر لیا دل میں اس بات کو مان لیا دوسرے الفاظ میں اس کو کہہ لیجئے کہ ایمان لے آیا اور دوسری چیز فرمائی وہ محسن کہ ساتھ ہی وہ نیک عمل کرنے والا ہو یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ زبان سے آدمی اقرار کر کے بیٹھ جائے اور دل میں مان بھی لے لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرے بلکہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلے تو اس صورت میں بھی اس کو مکمل نجات حاصل نہیں ہو سکتی لہذا دو چیزیں ضروری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رضا حاصل کرنے کی اور جنت حاصل کرنے کی ایک ایمان لانا جس کو اسلم و جہ سے تعبیر فرمایا کہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں اس کا اعتراف کر لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی کے آگے مجھے جھکنا ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا اور دوسرے یہ کہ اس اعتراف اور اقرار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال بھی لیں اور اللہ تعالی کے آکام پر عمل کرے تو اس کا عجر اپنے پروردگار کی طرف کے پاس ہوگا اس کا کسی رنگ سے کسی نسل سے تعلق نہیں جو آدمی یہ دو شرطیں پوری کر دے گا چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی ایسی نسل سے تعلق رکھتا ہو جو دنیا میں نیچی نسل سمجھی جاتی ہے نچلی سمجھی جاتی ہے لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے لیکن اگر وہ ان دو شرطوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب حجت الوداع کے موقع پر صاف صاف فرما دیا کہ لا فضل لعربی اللہ اعجمی کہ کسی بھی عرب کو کسی اجبی شخص کے اوپر کوئی فوقیت نہیں اپنے وطن کے لحاظ سے اپنے نسل کے لحاظ سے اپنے رنگ کے لحاظ سے اس کو کوئی فوقیت نہیں اللہ بد اگر فوقیت ہوگی تو تقوی کی وجہ سے ہوگی جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ سورہ حجرات کے اندر کہ ہم نے بے شک تمہیں مختلف خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں کو شعوبم و لیکن یہ خاندان اور یہ قبیلے یہ صرف اس لیے ہے لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تمہیں پتہ چل سکے کہ کون کس خاندان کا آدمی ہے لیکن جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے فضیلت کا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رنگ اور نسل سے کوئی تعلق نہیں تعلق کس بات سے ہے ان اکرمکم اند اللہ اطخاک اللہ کے نزدیک میں سب سے زیادہ فضیلت والا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو لہذا یہ سمجھنا کہ بنی اسرائیل میں سے اگر ہے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اور بنی اسرائیل کے خاندان سے اگر ہٹ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقبوض ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے تو ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہوگا اور پھر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس سے جنت کی نعمتوں اور لذتوں کا ایک تصور اگر انسان قائم کرے تو یہ تنہا یہ لذت اور یہ نعمت بھی انسان کے لیے بہت عظیم نعمت ہے کیا کہ لاخوفن علیہم نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا ولا هم زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف ہوتا ہے آئندہ کے کسی واقعے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چور نہ چوری نہ کر لے کوئی مجھے لوٹ نہ لے کوئی دشمن میرے پر حملہ آور نہ ہو جائے کوئی میری عزت نہ خراب کر دے اس قسم کے خوف انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں اور آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں ہوا کرتے ہیں اور کوئی بھی فرد اس دنیا میں اس خوف سے خالی نہیں کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار ہو بادشاہ ہو حکمران ہو سرمایہ دار ہو دولت مند ہو لیکن کچھ نہ کچھ خوف اس کو ضرور لگا رہتا ہے کھانا کھا رہا ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ کھانا مجھے بیمار نہ کر دے اگر اقتدار میں ہے تو اس بات کا خوف لگا ہوا کہ کوئی دشمن آ کر مجھ سے خزاد چھین نہ لے کوئی اور نعمت اور لذت حاصل کر رہا ہے تو یہ خوف لگا ہوا ہے کہ یہ لذت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ تبارک بتایا کہ یہاں پہنچنے کے بعد اور جنت کا کے اندر داخل ہو جانے کے بعد کوئی خوف نہیں کسی چیز کا خوف نہیں نہ یہ اندیشہ کہ یہ نعمتیں مجھے چھن جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خالدین فیحا ابدا نہ یہ خوف کہ میں مر جاؤں گا نہ یہ خوف کہ مجھے کوئی دشمن نقصان پہنچا دے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بھی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناراض ہو جائے گا کیونکہ رضی اللہ و رضو انہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنت والوں سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور کبھی اس کو ان کے اوپر ناراض نہیں ہوگا تو یہ خوف نہ ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہاں کتنا ہی بڑا مالدار بن جائے کتنا بڑا حاکم بن جائے کتنا بڑا صاحب اقتدار بن جائے لیکن خوف سے نجات اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف مٹ جائے گا تو آپ ذرا اس زندگی کا تصور کیجئے کہ جس میں انسان کو کوئی ادنا خوف بھی نہ ہو کوئی ادنا اندیشہ بھی نہ ہو وہ کیسی لذیذ اور کیسی عظیم و شان زندگی ہوگی جس میں انسان کو کوئی اندیشہ نہیں اور دوسری بات یہ کہ وراحم یا وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے غم ہوتا ہے عموماً ماضی پر یعنی پچھلے کسی واقعے پر غم ہوتا ہے کہ مثلا کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا اس پر غم ہے کسی کا مال لٹ گیا اس پر غم ہے کسی نے کوئی غلط کام کر لیا تھا اس غلط کام کے اوپر انسان کو غم ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی سرد ہو گئی اس غرض ماضی کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں ان پر انسان کو غم ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پہ پہنچنے کے بعد ماضی پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا یعنی ساری زندگی دنیا میں جو گزری اس میں جو غم والے واقعات پیش آئے تھے وہ اگر انسان یاد بھی کرے گا تو اس کا بھی کوئی غم اس لیے نہیں ہوگا کہ ان غموں کی زندگی کے اوپر اللہ تعالی نے جو ازر اتا فرمایا ہے آخرت میں تو اس اجر کی وجہ سے وہ سوچے گا کہ یہ غم تو میرے لیے ایک نعمت ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبیہ کریم سرور عالم صلی اللہ عصم نے اشاد فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا ثواب دیا جائے گا تو بہت سے لوگ یہ دل میں خیال کریں گے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر دنیا کے اندر ہماری کھالیں کاٹی گئی ہوتی تو اچھا ہوتا تاکہ ہم بھی اس خبر کے اندر کے عجر میں شریک ہوتے ہیں تو جو غم پہنچے ہیں اول تو وہ غم آخرت کی زندگی میں جانے کے بعد بے حقیقت معلوم ہوں گے کیونکہ یہ ایسا ہی غم ہوگا جیسے کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کہ ان سے اگر کوئی چھوٹا سا کھلونا بھی چھین لے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے رونے چلانے لگتے ہیں اور بڑے, بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس کے اوپر رویا چلیا جائے بڑے ہو کر اس عمل پر لوگ ہنستے ہیں اسی طرح اگر دنیا میں کسی کی جائیداد چھین لی گئی اور اس کے اوپر دنیا میں اس کو غم ہوا جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کو وہ غم ایسا ہی معلوم ہوگا جیسے کسی بچے سے کھلونا چھین لینے کا غم ہوتا ہے تو اول تو وہ غم بے حقیقت معلوم ہوگا دوسرے اس کے اوپر اللہ تعالی نے جو عجر و ثواب عطا فرمایا آخرت میں اس عجر و ثواب کی وجہ سے انسان اس غم کو بھی یہ سمجھے گا کہ یہ تو حقیقت میں میرے لیے ایک نعمت تھی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا فرما دیا لہذا کوئی غم بھی نہیں ہوگا تو آپ اس زندگی کا تصور کریں جس میں نہ ماضی کا کوئی غم ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اور خوف ہے وہ ایسی امن اور سکون کی زندگی ہے کہ جس کا ہم یہاں دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس زندگی کو حاصل کرنے کی دو شرطیں ہیں من اسلم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو اور مفتن اپنا عمل نیک کر لو اپنا عمل اچھا کر لو جو شریعت کے مطابق ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہے ویسا بنا لو تو پھر وہ ابدی زندگی جو یہاں پر تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ تمہیں وہاں پر حاصل ہو تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نسرانیوں کے اس باطل گھمنڈ کی تددیش کر دی کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اب آگے فرماتے کہ وکالت اعلی شہی وکالتارا لئی سطل یہود اعلی شہید یہودی اور نصرانی چاہے مسلمانوں کے مقابلے میں کسی وقت اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں کوئی متحدہ محاذ کیوں نہ بنا لیں لیکن خود ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے اور ایک دوسرے کو مکمل طور پر باطل سمجھتے ہیں فرمایا کہ وکالت یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ لئی سطح نسار آل کہ نسرانی یعنی عیسائی لوگ وہ کسی بھی بنیاد پر قائم نہیں ہے یعنی ان کا مذہب باطل ہے اور وہ کسی بھی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے مذہب کی اور وکالت ال اور نسرانیوں نے یہ کہا ہے کہ لئی ست علی علاشی یہودی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوئے یعنی ان کا مذہب بھی بالکل باطل ہے تو ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں وہ یتلود الب حالانکہ ایک کتاب ہے جس کی دونوں تلاوت کرتے ہیں اس سے مراد ہے تورات کیونکہ تورات کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں اور عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں تو ایک ہی کتاب کی دونوں تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو باطل بھی سمجھتے ہیں پھر آج بار فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں نے یا نصرانیوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا ہم ہمارے سوا اللہ کا کوئی مقرب بندہ نہیں ہے یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو مشرقین ہیں بت پرست عرب کے بت پرست جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ بھائی کون حق پر ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو حق پر کہیں گے اور یہودیوں اور نسرانیوں کو دونوں کو باطل کہیں گے اور چونکہ اپنے آپ کو حق پر قرار دیں گے تو کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کے محبوب تو بس ہم ہیں ان کو یہ کر رہا تھا کہ ہمر ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام کی اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم کعبے کے پاسبان بنے ہوئے ہیں اور کعبے کا انتظام ہم کر رہے ہیں کعبے کی پاسداری ہم کر رہے ہیں لہذا بیت اللہ کے مجاور اور اس کے پاسبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ اعزاز حاصل ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے لہذا ہم سے زیادہ مقرب کوئی نہیں ہے اللہ تعالی کا چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں بتوں کو پوجے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں یا کوئی اور گناہ بھی کریں لیکن چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور چونکہ ہم بیت اللہ کی نگربانی کر رہے ہیں اس واسطے ہم دنیا میں سب سے زیادہ افضل مخلوق ہیں تو ان کے اس دعوے کا ذکر اللہ تعالی نے اگلے جملے میں فرمایا کہ کزال کا قالین اللہ علم جو بات یہودیوں نصرانیوں نے کہی تھی اسی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اہل کتاب یعنی یہودی نصرانی جو ہے ان کے پاس تو کم از کم علم ہے علم ہے کتاب کا یعنی کچھ تورات کا علم ہے کسی کے پاس انجیل کا علم ہے لیکن یہ مشرقین جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں نہ کوئی کتاب یہ پڑھتے ہیں نہ کسی کتاب کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں دین کا وہ بھی ایسی جیسی باتیں کرتے ہیں یعنی جس طرح وہ اپنے خاندان پر ناز کر رہے ہیں اور اپنی نسل کے اوپر فخر کر رہے ہیں اسی طرح مشرقین مکہ وہ بھی اپنی نسل پر اور اپنے خاندان پر فخر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضلیت انہی کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دعوے باطل ہیں کسی خاندان کی وجہ سے کسی نسل کی وجہ سے کسی کو فوقیت نہیں ہوتی فل یامہ اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فی اختلف یعنی ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اب تک اختلاف کرتے چلے آئے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں نصرانی اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں مشرقی مکہ اپنے آپ کو افضل کہہ رہے ہیں اور کسی عقیدہ یا عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے خاندانی غرور کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ وبارک وطالعہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا مسلمانوں کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں یہ فرق ہے کہ ان کے کہنے کی بنیاد تھی نسلی غرور اور یہ خیال کہ ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ تعالی کا چنا ہوا خاندان ہے اور ہم عمل کے اعتبار سے کیسے بھی ہوں ہم اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں تینوں کا حال یہی تھا یہودیوں کا بھی اور دسرانیوں کا بھی اور مشرقین مکہ کا بھی اس کے بر جب اسلام آیا تو اس نے خاندانی غرور کو خاک میں ملایا اور اصل بنیاد اس بات پر رکھی کہ تم اللہ کے اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہو یا نہیں اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہو من اسلم وجہ اللہ میں داخل ہو اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور وہ مسن کی شرط پوری کرتے ہو یعنی نیک مال کرتے ہو تو چاہے تم کیسے ہی ہو کسی بھی خاندان سے تعزق رکھتے ہو تو ہم تمہیں گلے لگانے کو تیار ہیں اور تمہیں آ آ آ افضل ترین مرتبہ دینے کو تیار ہیں چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے قریش کے لوگ ان سے تو لڑائی بول لی اور ان کی ناراضیاں برداشت کی لیکن حبشہ کے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف حبشہ کے رہنے والے اور افریقی نسل سے تعلق رکھنے والے جو اہل عرب کے نزدیک کوئی معزل قوم نہیں سمجھی جاتی تھی اس سے تعلق رکھتے تھے پھر آزاد بھی نہیں تھے غلام تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا اعلی پہنچایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پر رش کرتے تھے تو بتلانے یہ منظور ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے